السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی ہماری گفتگو اس کتاب کے مصنف علامہ امام مجدد شیخ الاسلام نے طیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تمہید ہے یا جو مختصر خطبہ انہوں نے بیان کیا ہے اسی کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی ہے اور اس سے پہلے واشد اللّہ وحط ولاشلی کلَ یہ قرآن بہ و توحیدم یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی آج کے درس میں اس کے بعد جو مصنف نے فرمایا ہے وہ اشد المحمدن ابدر رسول صلی اللہ علیہ وَََََََََہ وصلى وسلمہ تسلیم مزيدہ آج کے درس میں ہمارے انشاء اللہ گفتگو اس موضوع پر ہوگى اس کتاب كا نام عقید واسطيہ ہے واسطیہ یہ واسف کی طرف منسوب ہے واسط یہ ملک شام کا ایک شہر ہے جہاں پر ایک آدمی امام اب طیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کے لیے یا ہمارے شہر والوں کے لیے عقیدے کی کتاب لکھ دیں جو مرجع اور مزدر ہو امام رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو انکار کیا لیکن جب ان کا اصرار دیکھا تو انہوں نے یہ کتاب لکھی اس لیے اس کتاب کا نام عقیدے واسطیہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور عقیدہ ہے جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے یا صلب صالحین سے ہٹ کر کے ہے یہ جو عقیدہ اس کے اندر مصنف نے بیان کیا ہے یہ وہی عقیدہ ہے جو قرآن کے اندر بیان کیا گیا حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا صلب صالحین سے روچی ثابت ہے وہی چیزیں وہی عقیدے انہوں نے اس کے اندر بیان کیے ہیں چونکہ واسط کے رہنے والے تھے اس لیے اس کا نام عقید واسطیہ رکھ دیا گیا جیسے امام تحوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے عقید تحاویہ کہا جاتا ہے کہ امام تحاوی کا عقیدہ کہیں غلط تھوڑی تھا وہ عقیدہ جو کتاب اللہ سبت رسول کا تھا یا ہے وہی عقیدہ انہوں نے اس کتاب کے درمیان کیا ہے چونکہ کی اس کے لکھنے والے ہیں امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے اس کو عقید تحاویہ کہا جاتا ہے تو اس کتاب کو عقید واسطیہ کہا جاتا ہے تو کوئی کتاب کے نام سے نہ سمجھے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کے علاوہ کوئی دوسرا عقیدہ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں یا طرز دے رہے ہیں یا اس کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں یہ عقیدہ وہی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے سلف سارہ سے ثابت ہے اگرچہ اس کا نام عقیدۂ واسطیہ اور وجہ تسمیہ بھی میں نے عام لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے مصنف فرماتے واشد النّّا محمدن ابدہ رسول اور میں گواہی دیتا ہوں اقرار کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اسے کلمہ شہادت کہا جاتا ہے کلمہ شہادت کے اندر انسان دو چیزوں کی گواہی دیتا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کے معبود حقیقی ہونے کے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حقیقی معبود ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کیونکہ ہمارا سچا معبود ہے ہم اسی کی بات کریں گے اور دوسری جو گواہی دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں انہیں دو شہادتوں کے بعد ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے اگر وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی نہ دے تو مسلمان نہیں ہوگا ان دونوں چیزوں کی گواہی دینا ضروری ہے اور شرط ہے مسلمان ہونے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں گواہی یہ کئی چیزوں کو لازم ہے یا اس کے اندر کئی معنی داخل ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو چیزیں فرمائی ہیں ہم آپ کی مکمل اطاعت اور دعوے داری کریں گے جن چیزوں کا آپ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو ہم مانیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے یہ پہلی چیز ہوتی ہے کہ اطاعت فیما امر کہ ہمارے نبی نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ہم ان کی اس میں اطاعت کریں گے آپ کی باتوں کو مانیں گے اتباع کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ جن باتوں سے ہمارے نبی نے منع کیا ہے ان چیزوں سے ہم بری اختیار کریں گے جس چیز سے بھی ہمارے نبی نے منع کر دیا اسے دوری اختیار کریں گے یہ دوسری بات ہے تیسری بات یہ ہے کہ تصدیق فیما اخبار ہمارے نبی نے جو کچھ ہمیں خبر دیا ہے جو کچھ باتیں ہمیں بتائی ہیں اطلاع دی ہیں وہ ساری باتوں کی ہم تصدیق کرتے ہیں اور آپ کو سچا مانتے ہیں کہ ساری باتیں آپ کی سچی ہیں چاہے ان باتوں کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہو چاہے ان باتوں کا تعلق آنے والے زمانے سے ہو آخرت سے متعلق ہو بے سے متعلق ہو ان تمام باتوں کو ہم برحق اور سچ مانتے ہیں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جو بتایا ہے وہ باتیں سچی ہیں قوموں کے بارے میں بتایا اپنے دونوں اسرائیل کے بارے میں جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ سب برحق ہے سچی باتیں ہیں کیونکہ آپ صادق مصدوق ہیں اللہ کے نبی ہیں اللہ رب العالمین وہی کے ذریعے سے آپ کو باتیں بتاتا تھا تو آپ اس کی بنیاد پر لوگوں کو بتایا کرتے تھے تو آپ نے جو کچھ بتایا ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں آنے والے زمانے کے تعلق سے جو کچھ آپ نے بتایا ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں قیامت کی نشانی آپ نے بتائی قیامت کے تعلق سے آپ نے بتائی بہت ساری باتیں یا آنے والے زمانے میں بہت ساری چیزیں رونما ہوں گی وہ ساری باتیں جیسے آپ نے بتائی ہیں ویسے ہی ہوں گی تو ان تمام چیزوں کی ہم تصدیق کرتے ہیں اس کو سچ مانتے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ بما شار کہ اللہ کی عبادت اسی طریقے پر کی جائے گی جو طریقہ ہمارے نبی نے مشروع قرار دیا ہے جو طریقہ ہمارے نبی نے بتایا ہے آپ نے جس طریقے سے بتایا اللہ کے عبادت کرنے کا طریقہ ہم اسی اللہ کے بات کریں گے کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کریں گے کیونکہ عبادت تو اللہ تعالی کی ہوتی ہے لیکن طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے ہم عبادت اللہ کی کرتے نبی کے نہیں کرتے ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں ہماں نبی بھی اللہ کے بندے تھے ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا لیکن کس کی طریقے پر کریں گے کیا ہم کوئی نیا طریقہ ایجاد کریں گے یا اپنی عقل سے کوئی نیا طریقہ بنائیں گے نہیں جو طریقہ نبی نے بتایا ہے اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کے بات کریں گے نماز اسی پڑھیں گے جیسے ہمارے نبی نے پڑھی ہے سلو کما رائے تم نے و سلی اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو حج ویسے ہی کریں گے عمرہ ویسے ہی کریں گے جیسے ہمارے نبی نے حج کیا اور امرا کیا خود و ان مناسب مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھو نیا طریقہ نہیں لائیں گے اپنے آخروں چنتا ہمار نبی نے جیسے اذان دینے کا حکم دیا ویسے اذان دیں گے وہی کلمات کہیں گے وہی الفاظ دوارہ کوئی نیا کلمات کے ذریعے سے ہم اذان نہیں دیں گے اذام کے جو کلمات ہیں وہی کہے جائیں گے جو طریقہ ہمارنبی نے بتایا ہے اسی طریقے پر ہم عبادت کریں گے کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کریں گے نیا طریقہ جو ہوگا وہ گمراہی ہے اسے بداعت کہا جاتا ہے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ کے اندر لوگوں کو بدعت سے دور رہنے کی ترقی کیا کی گئی کی نئی نئی چیزوں سے بچو کیونکہ نئی چیز گمراہی ہے اور گمراہ انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہمارے نبی کا طریقہ چھوڑ کر کے اگر دوسرا طریقہ ہم اپنائیں گے عبادت کا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا چاہے انسان کتنا ہی خوشی و کے ساتھ وہ عبادت کرے وہ عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا عبادت اللہ کی طریقہ نبی کا ہم اللہ کے غلام ہیں نبی کے ابتی ہیں نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں تو چوتھی بات جو اس کے اندر شامل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی رسالت کی گواہی دینے میں کہ ہم اللہ کے بات اسی طریقے کریں گے جس طریقے پر ہمارے نبی نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے اس میں ہم کسی نئی چیز کا اضافہ نہیں کریں گے ایسے یہ بھی شامل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں آپ کے بعد دنیا کے در کوئی دوسرا نبی اور رسول نہیں آئے گا اللہ رب العالمین نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا آپ پر ببوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے تجال ہے جہنمی ہے ملمون ہے فریبی ہے اور اگر کوئی اس کی دعوی میں اس کے دعوے میں اس کو سچا مانتا ہے یا اس کو نبی مانتا ہے چاہے ہمارے نبی کو بھی نبی مانتا ہو وہ کیا ہے وہ بھی جھوٹا ہے اور وہ بھی جہنمی ہے اور وہ بھی اسلام پر نہیں ہے مسلمان نہیں ہے وہ آپ آخری نبی خاتم و ہیں جب آپ آخری نبی ہیں تو آپ آخری رسول بھی ہیں نبوت جب ختم ہو گئی ہے دروازہ بند ہو گیا تو رسالت کا دروازہ اٹومیٹکلی بند ہو گیا ہے کی رسالت کا درجہ نبوت سے اونچا ہے جب نبی نہیں آئے گا تو رسول بدرجہ اولا کوئی دنیا کے اندر نہیں آئے گا تو آپ آخری نبی ہیں یہ بھی ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا اگر کوئی آپ کے علاوہ کسی اور کو نبی مانتا ہے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے تو وہ مکار تجال اور جھوٹا جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تو بہت ساری باتیں اس کے اندر شامر اور داخل ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو جو رسول مانتے اس کا کیا مطلب ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل آپ کا جو نام تھا دو نام تھا ایک محمد اور ایک احمد آپ کا مشہور نام محمد ہی ہے تورات میں اسی نام کا ذکر اللہ نے کیا ہے محمد یہ نام آپ کے دادا نے رکھا تھا اور ایک دوسرا نام آپ کا احمد جو ذاتی نام ہے وہ احمد اس کا ذکر اللہ نے انجیل میں کیا ہے ہمارے نبی کا نام جیل میں احمد کے نام سے آیا ہوا ہے اور دونوں ہمارے نبی کے نام تھے احمد آپ کی والدہ نے رکھا تھا آپ کی امی نے اور محمد آپ کے دادا نے آپ کا نام رکھا تھا یہ آپ کا ذاتی نام تھا آپ کے صفاتی نام اور بہت سارے ہیں آپ کے صفاتی نام بھی ہیں جیسے کہ سعید بخاری اور سعید مسلم کی حدیث ہے کہ آپ وسلم فرماتے ہیں انا محمد ہوں انا احمد میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں وہ ان الذي اللہ اللہ بہی القفر اور میں ماہی ہوں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے کفر کو ختم کر دیا ماہی مانے ختم کر دینے والا تو اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے سے کفر اور شرک کو ختم کیا جب آپ دنیا کے اندر مبوسیے تو کفر اور شرک تھا دنیا کے اندر توحید تو نام کی کوئی چیز تھی نہیں تھی. شرک کرنے والے لوگ تھے مکہ کے اندر جو خان کعبہ ہے یہ توحید کا سر چشمہ ہے اس کے اندر تین سو ساٹھ بت لوگوں بت لوگوں نے رکھ دی، رک دیا تھا کفر اور شرک کاڈا نوز بلّہ لوگوں نے اسے بنا دیا تھا جو توحید کا سر چشمہ تھا اسے لوگوں نے کفر اور شرک کاڈ ڈا بنا دیا تھا ہر جگہ کفر ہوتا تھا اور بت پرستی ہوتی تھی قبر پرستی ہوتی تھی اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے بات کی جاتی تھی اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگی جاتی تھی شرک اور کفر کا بازار گرم تھا تو اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے سے کفر اور شرک کا خاتمہ کیا خلا اور غمہ کیا اس لیے آپ کا ایک نام المافی بھی ہے آپ کا وسفی نہ آپ کی اس طریقے سے الماطر اللدیغ سے اور میں حاصر ہوں لوگوں کو میرے قدم کے نیچے جمع کیا جائے گا مطلب یہ ہے آشق کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے آپ کی ہو گئی ہے آپ بر ذخی زندگی سے آپ کا گزر ہو رہا ہے اور سب سے پہلے آپ زندہ ہوں گے اور آپ کے بعد ہی ساری کائنات یا سارے لوگ زندہ ہوں گے سب سے پہلے آپ کو اٹھایا جائے گا تو مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے آپ اٹھائے جائیں گے زندہ کیے جائیں گے اور آپ کے بعد لوگوں کو زندہ کیا جائے گا یہ الحاشر کا مطلب ہے اور پھر آ فرماتے شب ادہ نبی اور میں عاقب ہوں میں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے عاقب مانے آخری نبی جی اب آپ کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا اس طریقے سے سعید مشرق کے اندر آف فرماتے ہیں کہ انا محمد و احمد میں محمد اور احمد ہوں بول اور میں مقفی ہوں مقفی کا مطلب یہ ہے کہ صادق انبیاء کی طرح سے میں بھی ایک نبی ہوں میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں مجھ سے پہلے بھی امبیا رسول دنیا کے اندر آ چکے ہیں اللہ نے فرمایا آپ کے بارے میں کہ ولابہ امین کیا آپ کہہ دیجیے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں تین سو ساٹھ امبیا رسول دنیا کے اندر گزر چکے ہیں مجھ سے پہلے بھی نبی اور رسول آ چکے ہیں میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں اس سے پہلے بھی نبی آ چکے ہیں تو مقفی معنے جو بعد میں آنے والا اس کو مقفی کہا جاتا ہے اور جو راستہ گزر چکا ہے اس راستے پر چلنے والا ہے تو چونکہ امبیا دنیا کے اندر آ چکے تھے اس لیے آپ کا نام المکفی بھی ہے وہ میں حاشر اور حاشر کا معنی آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیا کہ حاشر کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی خبر سے اٹھائے جائیں گے وہ نبی اتوا اور توبے کا نبی ہوں میں اللہ نے اللہ نے ہماری امت کے لیے توبے کا دروازہ کھول رکھا ہے انسان کتنا بھی گناہ کر لے چھوٹے گناہ بڑے گناہ اللہ تعالیٰ صرف انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے انسان شرک کر لے فصر کر لے ذنا کر لے اور بڑے بڑے گناہ کر لے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کر دیتا ہے تو آپ نبی یہ ہیں اور یہ توحبے کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا کب تک اس کا دو وقت ہے ایک ہر انسان کے ساتھ خاص ہے اور انسان کے ساتھ جو خاص وقت کیا ہے گڑبڑاہ سے پہلے یعنی جانکنی کا جو وقت آتا ہے اس سے پہلے انسان اگر توبہ کرے گا تو اللہ اس کے توبہ قبول کرے گا جانکنی کا وقت آ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا یہ ہر انسان کے ساتھ خاص وقت ہے جب روح نکلنے کا وقت آ گیا روح نکلنے والی ہے روح آ کر کے گلے کے اندر پھنسی ہوئی ہے گڑبڑاہ کا وقت آ گیا. تو ایسی صورت میں انسان اگر توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی توبہ کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا اس سے پہلے توبہ کرنا اور ایک عام وقت ہے وہ کیا ہے سورج کا مغرب سے نکلنے سے پہلے جب سورج مغرب سے نکل جائے گا تو توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ بند کر دے گا کوئی توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی تو آپ نبی یہ توبہ ہے ایک لمبا وقت اللہ نے دیا ہے توبہ کرنے کا جو بھی انسان گناہ جسے سرزد ہو جائے اللہ غفور رحیم معاف کرنے والا ہے ساتھ توبہ کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وہ نبی میں رحمت والا نبی ہوں آپ کو اللہ نے رحمۃ عالمین بنا کر کے بھیجا آپ کی لاہو شریعت رحمت ہے آپ کے دین کا ہر حکم رحمت ہے آپ خود رحمت ہے رحمت للعالمین ہیں انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے پوری کائنات کے لیے سب کے لیے آپ نبی رحمت ہیں تو یہ سب آپ کے جو ہے کچھ اصفی نام ہیں جو حدیث کے درمیان کیے گئے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللّہ علیہ و کو نبی مانتے ہیں آپ کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی و رسول ہیں اور آپ کے بندے ہونے کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں اس میں دو باتیں ہیں رسول کہنے میں ان لوگوں پر رد ہے جو آپ کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں جو آپ کو رسول تو مانتے ہیں امام بھی مانتے ہیں نبی بھی مانتے ہیں اور اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں گے عمل کریں گے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے رسول کے حدیث ان کے امام کے خلاف آ جائے تو جو امام کی باتوں کو ترجیح دے اور اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دے اس میں ایسے لوگوں پر رت کیا گیا ہے جب آپ نے اللہ کے رسول کو رسول مان لیا تو آپ کو ان کی ہر بات ماننا ہے اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ کی امام کے خلاف ہمارے نبی کی بات مان آپ کی امام کی بات ماننے کے لیے شرط ہے کہ امام کی بات نبی کے قول کے موافق ہو نبی کی سنت کے موافق ہو کیونکہ آپ سب کے نبی ہیں سب کے امام ہیں سب کے پیشوا رہبر ہیں اگر کوئی اللہ کے رسول کو رسول تو مانتا ہے لیکن آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا ہے گویا کہ آپ کی تنقید کرتا ہے گویا کہ آپ کی تو آپ کی شان میں گستاخی کرتا رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات کو تمام باتوں پر ترجیح دی جائے گی آپ کی ہر بات قبول کی جائے گی چاہے ہماری عقل میں آئے نہ آئے چاہے ہمارے امام کے خلاف ہو نہ ہو ہمیں اللہ کے رسول کی ہر بات کو ماننا اور ہر امام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ ہماری کوئی بات اگر حدیث کے خلاف ہے تو میری بات کو رد کر دینا اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کی باتوں کو لے لینا ہر امام نے بات کے امام نے بھی فرمایا کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے جب حدیث پہنچے میری بات کو چھوڑ دینا دیوار پر مار دینا امام مالک نے فرمایا امام شافی نے فرمایا امام بن امبل نے فرمایا ار امام نے فرمایا اگر ہماری کوئی بات حدیث کے خلاف ہے تو میری بات کو رد کر دینا میری بات کو دیوار پر مار دینا لیکن آج ہوتا کیا ہے آپ بتائیے کہ بھائی اللہ کے سر کی حدیث کہتے ہیں میں تو حنفی ہوں میں تو شافی ہوں میں تو دیوبندی ہوں میں تو فلاں ہوں اور اللہ کے سر کی باتوں کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ میں تو فنا امام کا مقلد ہوں میرے بھائی جو ساتھی سب کے امام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں امام بنیفا کے امام کون تھے یہ امام تھے سب کے امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا لہٰذا آپ کی بات کو رد کر دینا یہ کہہ کر کے کہ ہمارے امام نے بات نہیں کہی ہے یہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی اور توہین ہے یہ گویا کہ رسالت کے اقرار کرنے میں خلل ہے وہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول کو امام نہیں مانتے آپ اسی وقت اللہ رسول کی بات مانیں گے جب اللہ کے رسول کی بات جو ہے آپ کے امام کی موفق ہوگی نا وزب اللہ گویا کہ آپ کے نظر میں آپ کے امام بڑا ہے اللہ کے رسول چھوٹے ہیں نوزب اللہ کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے اس لیے ہمارا ایمان ہونا چاہیے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی, کی تبور پیروی کریں گے اور ہر نبی کی ہر بات کو مانیں گے چاہے ہمارے معاشرے کے خلاف ہو ہمارے امام کے خلاف ہو ہمارے ماں کی تعلیمات کے خلاف ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں ہم امام ونیفا کی امتی نہیں ہیں امام شافی کی امتی نہیں ہیں نا ہم اللہ کے رسول کی امتی ہیں اس لئے اللہ کے رسول کی بات کا ماننا واجب اور ضروری ہے اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو یہ بہت بڑا بڑی گمراہی ہے یہ اور اماموں کی باتوں کے خلاف ہے یہ تو رسول میں یہ کہہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کو رسول اس وقت آپ مانیں گے جب ان کی تمام باتوں کو اس سب پر آپ فوقیت دیں گے سب پر آپ ترجیح کریں گے ہم اماموں کی باتوں کو بھی مانتے ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس امام کی بات حدیث کے معافی کو حدیث کے خلاف نہ اگر حدیث کے خلاف ہوئے تو اس کی بات کو رد کر دیتے اور ہر امام نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی اس لیے آپ دیکھیے امام کے فتوی بدل جایا کرتے تھے امام سے کسی نے فتویٰ پوچھا جواب دیا ان کو حدیث مل گئی اس فتوے سے رجوع کر لیا امام شافی رحمتہ اللہ کو دیکھیے امام محبوب کو دیکھیے کتنے ایسے ان کے ہیں جب انہیں حدیث ملی انہوں نے اپنے پرانے فتوی سے رجوع کر لیا ان کو حدیث نہیں معلوم تھی اشتہاد کیا انہوں نے لہٰذا اشتہاد اگر حدیث کے موافق ہے تو لیا جائے گا اگر حدیث کے خلاف ہے تو اشتہاد کو رد کر دیا جائے گا اور امام کو سراب ملے گا کیونکہ انہوں نے اشتہاد کیا اور اشتہاد امام کب کرتا جب اس کے پاس حدیث نہیں ہوتی اگر حدیث ہوگی تو اشتہاد نہیں کرے گا وہ کی ضرورت کب پڑتی ہے جب حدیث انسان کے پاس نہ ہو کیونکہ ہر حدیث کا علم ہر امام کو نہیں تھا کہ وہ کہے کہ مجھے ساری حدیثیں معلوم نہیں ایسا نہیں تھا اس لیے حدیث آ گئی ختم ہو گیا اشتہاد کب لیا جائے گا کب کیا جائے گا جب حدیث انسان کے پاس نہ ہو تو ہمیں اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا مہراج میں آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی ہماربی نے کیا فرمایا اگر علیہ اسلام بھی زندہ ہو جائیں اور میری بات کو چھوڑ کر کے اے کیا نام ہے لوگ ان کی تباہ کرنا شروع کر دیں تو انہیں بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہماری باتوں پر ہی وہ عمل کریں یعنی اللہ کے شور صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے موسیٰ کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے تو میں نبی کی حدیثوں کے مطابق فیصلے کریں گے وہ نبی بن کر کے نہیں آئیں گے امتی بن کر کے آئیں گے وہ کون ہفتے عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی تھے لیکن جب گے دوبارہ دنیا کے اندر تو امتی بن کر کے اس لیے ہما نبی کی حدیث کے موافق فیصلے کریں گے تو جب ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے حدیث کو چھوڑ دیں نہ مو علیہ السلام کے لیے نہ عیشہ علیہ السلام کے لیے تو کسی اور کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے تو میرے بھائی یہ بہت بڑا لمحہ فکریا ہمارے لوگوں کے لیے ہمارے ملت والوں کے لیے کہ لوگ دیکھیں گے آپ کتنی سنتوں کی مہالفت ہوتی ہے حدیث نہیں عمل کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے امام نے نہیں کہا رفادہ نہیں کریں گے نماز میں کیونکہ ہمارے امام نے نہیں کیا بھئی آپ کے امام کو اللہ کے رسول کی رفادین کرنے کی حدیث نہیں پہنچی تھی اس لیے انہوں نے نہیں کیا ہم اللہ کے رسول کے متی ہیں زور سے آمین نہیں کہیں گے لوگ سینے پر ہاتھ نہیں باندھیں گے یہ جو مسائل کی بات ہے عقیدے میں دیکھیے لوگ عقیدہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اور کہیں گے ہم تو فلاں امام کو ماننے والے ہیں جب ان کے امام کا عقیدہ ہی نہیں تھا ان کے امام کا عقیدہ یہ تھا تمام چاروں اماموں کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرصہ اللہ ہے امام غنیفہ امام شافی سب کا عقیدہ تھا ہی. لیکن نہیں مانیں گے ان کو ان کو غلط بتا دیا گیا غلط پڑھا دیا گیا تو یہ میرے بھائیوں کو گمراہی ہے یہ ہمیں حدیث من جائے اللہ کے سرو کی سنت من جائے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے سرو کی سنتوں کو کسی امام کی بنا پر امام کے لیے عذر ہے کہ ان کے پاس حدیث نہیں پہنچی تھی. اس لیے ان کے پاس عزر ہے ہمارے پاس کوئی عزر نہیں ہمارے پاس حدیث آ گئی الحمد حدیث پہنچ گیا ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا جی نماز ہوتی ہے فجر کی لوگ سنتے پڑھتے رہتے ہیں کہتے ہیں ماں منیفا کے مذہب میں یہ ہے کہ پہلے سنت ہے بعد میں فرض ہے اللہ کے سر سرخ حدیث کیا ہے ہمارے ہماربی فرماتے ہیں کہ جماعت قائم ہو جائے تو اس جماعت کی نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی آپ سنت بعد میں پڑھ سکتے ہیں آپ سنت بعد میں پڑھی یعنی کہ جماعت قائم ہے فجر کی اور آپ سنت الگ سے پڑھ رہے ہیں مسجد میں آپ آئے اور جماعت کھڑی ہے اور آپ الگ سنت پڑھ رہے ہیں یہ حرام ایسا کرنا اللہ کے سر کے دی سیدا وقیمت و فلا صلات صلاحتیں سنتی ہوا جب فرض نماز کے لیے قیامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی ہمارے لوگ لوگ سنتیں پڑھتے رہتے ہیں دسیوں لوگ دیکھیں گے یہاں تو کم نظر آتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں جا کر کے دیکھیے اگر ان کی مسجد میں چلے جائیے جماعت کھڑی ہے بیس پچیس لوگ نظر آئیں گے چالیس پچاس لوگ الگ الگ سب سنت نا اس نے پڑھائی کیا ہے بھائی یہ سنت کا اور حدیث کا مزاق جماعت کا مذاق ہے جماعت قائم ہے کیا جماعت میں شامل ہو جائے فرد نماز کا درجہ اونچا ہے سنت آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیجئے یا تو جماعت ختم ہوگی اس کے فوری بات پڑھ لیجئے تو یہ جو سارا چیزیں ہیں لیکی. ہمارے ہم لوگ عمل نہیں کرتے کہتے ہم تو حنفی ہیں اس لیے ہم ان کی بات مانتے بھائی قبر میں ریبھا کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا جی ہاں کسی اور امام کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اللہ امام ونیفا کے لیے اترے ان کو حدیث نہیں ملی تھی اس لیے انہوں نے ایسا فتویٰ دیا ہوگا اگر دیا تو کیا ان کا فتویٰ بھی نہیں کتنے فتوے ایسے جو لوگوں نے غلط ان کی طرف منسوخ کر دیا ان کا فتویٰ نہیں ہے وہ لوگ ہمارے یہاں حلالہ کرواتے ہیں طلاق دینے کے بعد تین طلاق پہلے شوہر کو حلال کرنے کے لیے حلال کرنے کے لیے کہتے امام ونیفا کا غلط ہے یہ امام ونیفا کا الزام یہ امام کا فتویٰ یہ نہیں ہے جی ہاں کی جو بیوی بی کا حلالہ کرایا جائے اور ایک دو رات کے لیے کسی شہر کسی آدمی کے پاس بھیج دیا جائے اس کو یہ حرام ہے شریعت کے اندر ان پر الزام باقاعدہ کتنے فتوے ایسے ہیں جو لوگوں نے غلط منسوب کر رہا ہے مام مونیپا رحمۃ اللہ کی طرف اس سے بری ہیں تو اگر مان بھی لے جائے کہ کوئی فتویٰ ان سے ثابت ہے اور وہ فتویٰ ان کا حدیث کے خلاف ہوگا تو کیا کریں گے خود امام نے فرمایا ہے کہ سید حدیش میرا مذہب میری بات کو چھوڑ دینا اور ان کے لیے ادرے کیوں کہ ان کو حدیث نہیں ملی تھی ہماری ذمہ داری بنتی میرے بھائیوں کہ ہم جب اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں تو ان کی ارتکاب کرنا ان کی پیروی کرنا امام کی بات ہم مانتے ہیں سر پر پیشانی کا جومر بنا کر کے رکھتے ہیں لیکن کب جب حدیث کے مخالف ہے اگر حدیث کے خلاف ان کی بات نہیں مانا ہم ان کی عزت کرتے ہیں ان کا ادب احترام کرتے ہیں ان کو جنت کے بالا خانے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی تمام اماموں کو جنت کے بالا خانے میں جگہ دے اور مجھے اور اللہ, اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ سب جنت کے بالا خانوں میں ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو نبی اور رسول کا درجہ دے دیں ان کی ہر بات کو مان لیں نبی کی بات کو چھوڑ دیں ان کی بات کی وجہ سے نہیں یہ حرام ہے ایسا کرنا تو رسول مانتے نبی کو تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی باتوں کو بھی ماننا اگرچہ امار... اگرچہ ہمارے امام کی بات ان کے خلاف جی ہاں کیونکہ کسی امام نے نہیں کہا کہ میری بات حدیث کے خلاف تو بھی ماننا کسی بھی نے بات نہیں کہی تو یہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ وضاحت کے طور پر موجود ہے اب کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیتا جو ان کا مقام نہیں ہے وہ بھی حرام ہے جو غلو کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے کہ آپ عالم الغیب ہیں یا اس طریقے سے اور آپ کے بارے میں جو ہمارے یہاں ہم بہت سارے لوگ کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ گمانبی کی وفات اور موت ہی نہیں ہوئی آپ زندہ ہیں بھئی خبر میں آپ کی برزخی زندگی ہے دنیا کے لحاظ سے آپ کی وفات ہو گئی تو کوئی آپ کی شام میں غلو کرتا ہے کیا آپ عالم غیب ہیں دنیا کے نظام چلاتے ہیں دنیا کی ہر بات جانتے ہیں آپ ہمارے گناہوں کی مفرت کرواتے ہیں آپ جو ہے آپ ہی کے پاس دنیا کا خزانہ ہے اور جب آپ سے مانگ لیں گے تو سب کچھ ہمیں مل جائے گا آپ میں اور اللہ ہمیں صرف میم کا فرق ہے اللہ احد ہے اور آپ احمد ہیں میم ہٹا دیجئے کوئی فرق نہیں میم میں نقطہ بھی نہیں ہے آپ بغیر نقطے والے احمد ہیں لوگ اسی باتیں کرتے ہیں جی ہاں تو یہ سب کیا ہے آپ کی شان میں غلو ہے ساری چیزیں آپ دیکھیے اللہ کے ننانوے نام قرآن میں ایک طرف لکھیں گے اور تفسیر جب قرآن کی ہوگی تو نبی کا نام بھی ننانوے نام لوگ یہاں بغل میں ہیں اور وہ ایسے نام ہیں جو اللہ کے رسول کے نام ہی نہیں ہیں یاسین توحا یہ سب ہمارے رسول کے نام نہیں یاسین طاہا یاسین تاہے روب مقطع ہے قرآن کی صورت کے ایک آئے ہے وہ توحا توا اور ہا یہ جو ہے اللہ کے رسول کا نام نہیں ہے یاسین اللہ کے رسول کا نام نہیں تھا کسی بھی حدیث کے اندر میں بیان کیا گیا تو یہ اللہ کے رسول کو اللہ کے کی برابر کیا جا رہا ہے یعنی اللہ کے ننانوے نام تو نبی کے بھی ننانوے نام اور وہ نام جو اللہ کے ہلا کے نبی کے ساتھ لوگ جوڑ دیتے ہیں یہ سب غلو ہے آپ کی شان میں یہ سب کیا ہے آپ کی شان کے اندر غلو ہے جو خطان جائز نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنا جی تو یہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے غلام ہیں آپ آپ عالم الغیب نہیں تھے قرآن کریم کتنے آئے میں اللہ نے نام کے بارے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے مجھے غیب کا علم حاصل نہیں ہے اگر مجھے غیب معلوم ہوتا تو میں گھیر بھی ٹول لیتا مجھے نقصان نہیں پہنچتا کہتے ہیں کہ اللہ کے سل بشر ہی نہیں ہے یہ بھی غلو آپ کسان بلکہ حرام کوف ہے ایسا آپ رکھنا کہ آپ بشر نہیں تھے بلکہ آپ بشر تھے یہ قرآن کے انکار ہے اللہ نے بھر بیان فرما آپ کے بارے میں بولے ان نمانا بشرکوما ہے آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ میں کل مانا بشر مکھلوں کہ میں تم جیسا بشر ہوں میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ میں اللہ کے پاس اللہ کا پ... اللہ کے اصر کے پاس اللہ کا پیغام آتا تھا لیکن آپ بشر تھے انسانوں میں سے تھے آپ کے ماں باپ تھے آپ کے جو ہے آپ کی شادیاں ہوئیں آپ کے اولاد تھی کھاتے تھے پیتے تھے اٹھتے بیٹھتے تھے مدعا حجت کرتے تھے پیشہ پیغانہ کرتے تھے آپ جنگوں میں جاتے تھے آپ کو بخار لائق ہوتا تھا ساری چیزیں تو آپ بشر میں سے تھے انسانوں میں سے تھے آپ کے بشر ہونے کے انکار کر دینا یہ تو کفر ہے یہ مکہ کے مشرقین نے آپ کو بشر مانا تھا نبی نہیں مانا آج کے زمانے میں رہا یہاں کے لوگ اللہ کے رسول کو نبی تو مانتے ہیں وہ بھی صحیح نبی نہیں مانتے ہیں اور لیکن بشر نہیں مانتے نبی مانتے لیکن کتنا شرک کرتے ہیں کتنا خرافات کرتے ہیں لیکن نہیں اللہ کے رسول شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے کفر لگانے کے لیے آئے اور لوگ آپ کے نام پر شرک اور کفر باقاعدہ ایجاد کر رکھے ہیں قبروں کو پیجا پوجا اور اس طریقے سے خبروں پر سج مزاروں پر سجدے اور چادر چڑھانا غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز کرنا جانور ذبح کرنا ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. اللہ کے شرق نبی مانتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. تو میرے بھائی عبد کہنے میں اس بات پر رد کر دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں غلام ہیں آپ کو کسی چیز کا اختیار نہیں تھا آپ عالم غیب نہیں تھے آپ کے ہاتھ میں خزانہ نہیں تھا آپ کو تکلیفیں پہنچتی تھیں آپ کو نقصان پہنچتا تھا آپ کو اللہ رلامی نے جو ہے سب اختیارات نہیں دیے اللہ رب ہے اللہ سب کا معذرت حقیقی ہے اور لہٰذا آپ اللہ کے مندر غلام تھے تو اس پر بھی ہمیں ہمارا ایمان اس کے مطابق ہونا چاہیے پھر آ کے فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلمہ تسلیم مزیدہ اللہ رب العامن آپ کا ذکر خیر کرے مل اعلیٰ میں یا اللہ کی آپ پر رحمت نازل ہوں آپ کے آل پر رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر ہوں اور بہت زیادہ سلام بھی اللہ کی طرف سے آپ پر نازر ہو یعنی اللہ کی طرف سے آپ کے لیے سلامتی ہو آل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے جو گھر والے تھے ان کو بھی آل کہتے ہیں اور آل کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے جو آپ کے پیروکار ہیں آپ پر ایمان لالے ال آپ کی تباہ کرنے والے ان کو بھی آل کہا جاتا ہے صحب یہ صحابہ کے معنی میں صحابہ اور صحابہ کہتے ہیں ان ہستیوں کو جو آپ پر ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کی اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفاتیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے جو انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام رہتے ہیں صحابے کرام ان سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت نازر فرمائیں آپ کے حال پر آپ کے صحابہ پر کیونکہ صحابہ کا بہت اونچا مقام ہے انبیاء کے بعد انہیں کا درجہ آتا ہے صحابہ ہی کا انہیں کے ذریعے صلی اللہ رب غلامی نے دنیا کے اندر دین کو عام کیا غالب کیا سب سے پہلے ہی ایمان لانے والے اللہ عنہ کے لیے جنت کا وعدہ کیا جنت اور کا وعدہ کیا مغفرت اللہ عن کی کی اور اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کیا تو بڑے اونچا مقام رکھتے ہیں صاحب کرام تو ان پر بھی اللہ عمام کی رحمتیں ہوں برکتیں نازر ہوں اور اس طریقے سے اللہ تعالی ان سب پر رحم فرمائے تو یہاں پر ان کا خطبہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد وسیر رحمت اللہ علیہ نے جو عقیدہ ہے کتاب اللہ رسول کا سلب صالحین کا اس عقیدے کو انہوں نے بیان کیا ہے انشاءاللہ آنے والے درس میں ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ضلع اللہ البرامین ہمیں صحابہ سلب سارین کے عقیدے پر قائم رکھے اور اللہ البرامین ہمیں توحید پر قائم رکھے شرک سے محفوظ رکھے اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے اور اپنے نبی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق جامین صلاح وبینا محمد والا علیہ وساو خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اس کو لگے نا اس کو